شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ہم نے انسان کو ملے جلے لطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا یقینا ہم ہی نے اسے رستہ بھی دکھا دیا اب خواہ شکر گزار ہو خواہ نہ بے شک ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور دہتی آگ تیار کر رکھی ہے جو نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب پیئیں گے اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتی ہے اور باوجود کہ ان کو خود کھانے کی چاہت ہوتی ہے مگر فقیروں اور یقینوں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو محض اللہ کی خوش مندی کے لیے کھلاتے ہیں نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری اور تازگی اور خوشی عنایت فرمائے گا اور ان کے سبر کے بدلے ان کو بہشت اور ریشمی لباس عطا کرے گا اس میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت نہایت چپا پیالے اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک انداز کے مطابق بنائے گئے ہیں اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں ادرک کی آمیزش ہوگی یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسب ہے اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نیم اور عظیم شان سلطنت دیکھو گے ان کے جسموں پر دیبا اور اطلس کے سبس کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت باقیزہ مشروف دلائے گا فرمائے گا یہ تمہارا سلا ہے اور تمہاری محنت ہمارے یہاں معمول ہوئی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تم پر قرآن بتدیج نازل کیا ہے تو اپنے پروردگار کے فیصلے کے لیے انتظار کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بدعمل اور ناشکرے کا کہا نہ ماننا اور صبح شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو بڑی دیر تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پس پشت چھوڑے دیتی ہیں نے ان کو پیدا کیا اور ان کے جوڑ, جوڑ کو مضبوط بنایا اور منظور ہو بے شک اللہ جاننے والا ہے حکمت والا ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے